جماعت جماعتوں کے ساتھ اپنا انتما کرنا کہاں لگانا انتما کرنا یعنی منسوخ کرنا اپنے آپ کو جماعتوں کے ساتھ ولحزاب اور ٹولوں کے ساتھ مختلف ٹولے جو بنے ہوئے ہیں سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو جیسے ارائی برادری پیپلز پارٹی اور کوئی ایسوسی ایشن احزاب طول جماعتیں ون فرق اور فرقے کسی نے کوئی اپنا نام بنا لیا کسی نے کوئی بنا لیا اشاری معطوری اور اسی طرح سے شیعہ اور دوسرے فرقے وہ بنا اور ان جماعتوں کو بنانا تنظیموں کو اور ان تولوں کو بنانا اور ان فرقوں کو بنانا وقت رخول سے تنظیمات اور تنظیمات کے اندر داخل ہو جانا الاسلامیہ اسلامی تنظیمات کے اندر یہ کیسا شرح اور احزاب کے اندر ان ٹولوں میں اپنے آپ کو ایک ممبر بنانا سیاسی جو سیاسی ٹولے ہیں وہ التہاز دہا اور ان کے ساتھ اپنا جوڑ لگانا اس کے بارے میں تھا شیخ کا فتو تو شیخ نے یہ بتایا کہ تو ہمیشہ حق کے ساتھ رہ اور اللہ تبارک وقت نے ہمیں یہ رکن دیا ہے کہ وہ آتاب جمی ولافر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ یہ ٹولوں میں شامل ہونا ان کے ساتھ اپنا انتشاب کرنا ان سے ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی اس درجے کو پھنس جاتا ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے کس سے محبت کرتا ہے اور ان کی دشمنی کی وجہ سے کس نے دشمنی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت اللہ تعالی کے لیے دشمنی جو ہے وہ اپنے ٹولے اپنی جماعت اپنی تنظیم اپنے فرقے اپنے خاندان کے ساتھ ہو جاتی بجائے اللہ کے اور ولہ دینا عام خب اللہ والی شرط ختم ہو جاتی کہ اہل ایمان شدید قریب محبت اللہ تبارک و تعالی کرتے پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بہتر فکوں میں تقسیم ہوئے اور میری جو امت جو ہے تفترک امتی اللہ صلاح سے مطبعین بلّ میری امت تہتر طریقوں میں تقسیم ہوگی کلار یہ سارے کے سارے آدمی میں ہوں گے اللہ حمید سے محفوظ رکھے کے آمین کے حمد میں سے ہو اللہ بلتماسا سوائے ایک ملت کے اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین تو یہ ایک حق پر ہوں گے اور باقی جو ہے من امتی ہی کا حق. اس کا مطلب وہ کفار نہیں بلکہ وہ رابطے سے ہٹ گئے ہیں اور جو اتنا ہٹ گیا ہے کہ اس کے پاس اسلام تو کچھ بھی باقی نہیں رہا نہ عقائد کے اعتبار سے نہ اعمال کے اعتبار سے تو اس کا پھر کٹ گیا ہے اسلام سے نام تو اسی لیے جی کہا جی میں آپ کہتا ہوں تو اس سے یہ مراد ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کٹنے والے یہ لوگ امت سے خارج نہیں قرار دیے جائیں گے جب تک کہ یہ جان نہ لیے جائیں کہ اس درجہ آوارہ ہو چکے ہیں گمراہ اور بازی ہو چکے ہیں کہ ان کے سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا نام شرعی علماء نے اصطلاح میں رکھا اتم اجنگ کا تمام کرنا ان کے شبہات دور کرنا اور ان کے اوپر یہ بات جب واضح ہو جائے علماء یہ فرما دے کہ اب اس شخص کے اوپر یہ بات واضح ہے اس کا بیان یا اس کا رویہ بتا رہا ہے اب یہ کافی قرار دیا جائے گا اس سے پہلے وعید بن نار ہے ان کو آگ کی وحیز سنائی گئی ہے ڈراوا اور خدو سے نار کا ڈراوا کہ ہمیشہ آگ میں رہے گا یہ ڈراوا ہے اور یہ ڈراوا ایسے ہی نہیں ہے معاذ اللہ ایک تصور ہے بلکہ یہ واقعہ ہوگا سب ان پر جن پر ہجت تمام ہو چکی اور یہ بھی نہیں کہ ہجت نہیں تمام ہوئی تو وہ جنتی ہے ضروری نہیں کہ ہم سمجھے کہ اجتر تمام نہیں ہوئی اور اللہ کے ہو احمد بن حبل رحیم اللہ نے آخری درجے کا فائدہ دیا اپنے تینوں کو القاب کو متدن کو اور واقف کو اور ان کو قافر قرار نہیں دیا اور ان کی گمراہی کا رد کیا زوردار طریقے سے ہر آزمائش برداشت کی ضروری نہیں کہ ہند اللہ بھی روک مسلم ہو سکتا ہے عمد اللہ وہ کافی ہو کہ اللہ دل کے حالات کی جانتا تک مگر احمد بن حبل نے روک لیا جو ظاہر کے اعتبار سے تھا تو یہ جو ہے فرقہ یہ فرقہ نازیا ہے اور اس کی جو تاریخ بیان کی یہ ہے کہ فرمایا یہ جماعت ہے اور جماعت کون ہے جس پر میں آج اور میرے صحابہ رضوان اللہ تو اس بات پہ حکم دیا بتنے کے دور میں جب جبکہ خلیفہ نہیں ہوگا کہ دس دن جماعت و وحیمہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت جوڑے رکھ اور امام کو اختیار کر اس کی بحث کر اور لم جما والا امام نہ جماعت ہو اور نہ امام ہو ایک بج جماعت اور ایک امام جس کی بحث ہو چکی ہو سرائی بعض وہ نہ ہو تو پھر کی کیا کرتا آتا کہا کل ان سارے صرف سے جدا ہو جا سات درخت کی جڑ سے پڑے اور اسی حال میں گمراہیوں سے بچا ہوا زندگی گزارا تو شہر البانی رلی مح اللہ نے بھی جس سے یہ مخوم مختص کیا اور پہلے علماء نے بھی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی گمراہیوں سے ہم دور رہے اور جو خیر کا کام ان کے اندر ہے اس میں ان کے ساتھ پاؤس کرے اب سب سے بڑا خیر کا کام کیا ہے کہ ان کے اندر حق جو ہے اس کو بلند کرے ہماروف بل ناشی علم پر اور پھر جو ان کا کام اچھا ہے اسے ان کے انتقام کی وجہ سے ان سے دشمنی کی وجہ سے پورا نہ کریں وہ جب اچھا چڑھیں گے تو پھر یہ قریب آئیں گے دیوار درمیان والی توڑ دی تو ختم ہو جائے گا تبھی تو جب صحابہ عمان اللہ علیہ وسلم نے خوارد کو صحابہ کی تقسیم کرنے پر بھی قاصر نہ تھا بلکہ ان سے صرف جنگ تھی تو الحمدللہ بات سننے کے لیے ماحول جو تھا وہ باقی تھا عبداللہ ابن اباس گئے خوارج میں اور دو ہزار خارجی جو ہیں وہ پائے تھے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ مکے والے بڑے سخت ہوتے ہیں ان کی بات نہیں سنیں گے صرف بات سنی تو اللہ نے توبہ ان کو نصیب کی تو دل شاہ حبیب اللہ نے مختلف احادیث سے یہ ہمیں واضح کیا کہ اس جماعت سے مراد خلافت اسلامیہ ہے اور اس امیر سے مراد وہ امیر ہے جس کی بیاں ہو چکی ہو کیونکہ فرمایا کہ اس وقت تم ان کی بغاوت کرو جب یہ تمہارے اندر نماز قائم نہ کرے انہوں نے کہا نماز قائم کرنے کا تو اسی کو حق بھی ہے اور طاقت بھی ہے جس کی بیٹھ ہوئی ہو جس کے پاس قوت ہو قدرت ہو نماز قائم کروانے کی تو اس واسطے یہ امیر صرف کوئی ہے جو امیر المیند ہے اور پھر جماعت سے کیا مراد ہے جماعت سے ایک تو یہی مراد ہے اور دوسری جماعت سے مراد یہ بھی ابن محرود وغیرہ میں ربی اللہ تعالیٰ کہ ان المراد بل جماعت, جماعت سے مراد ہے یہ انتظام و عقیدت صحابہ المسلم علادہ کتاب و سننا صحابہ کے عقدے کے ساتھ اور مسلمین کے عقیدے کے ساتھ جڑے رہیں جڑے رہنے سے مراد کیا ہے کہ وہی عقیدہ ہو اور وہی عمل ہو جو اس عقیدے کا نتیجہ ہے اللہ کتاب پر سننا کتاب و سنت کے طریقے پر جڑے رہے اور ابرمسود ربی اللہ قانون ابرمسود نے الجماعت جماعت وہ ہے ماں با فقل جو حق کی موافقت کرے گوچک جماعت میں سے ہے جو حق کی موافقت نہ کرے وہ جماعت میں نہیں ہے اور ان گنتا وقت تک تو اکیلا کی رہو تو جماعت ہے اگر تو حق کا موافق ہے اور اس کو یووم جو ہے اس کا مطلب ہے کہ حق سے جڑے رہو اور پھر جماعت المسلمین کی ایک جامع تاریخ بیان کی کہ صلاح فہاز ہند اماں وہ اس امت کے پہلے لوگ ہیں میرا صحابہ ہی و تعمیر و من تابع احسان ہر یوگی تھی وہ صحابہ تاوہ ہیں تعمیر ہیں اور جنہوں نے اتباع کی اچھے طریقے سے نیکی کے ساتھ ان لوگوں کی وہ سب یوک دین سیاست کے دن تک یعنی جب تک کہ دنیا میں مومنین ہیں وہ سب جماعت مبین ہے اور اجتماع الئی کتاب و سننا اللہ دینا وہ لوگ جس جمع ہو گئے کتاب و سنت پر بس علی اللہ ماتانہ علائی رسول اللہ اور اس جس پر اللہ عبادی جمعی صلی اللہ نے حکم دیا آپ نے بندوں کو اور انہیں ابھارا اس بات پر کہ وہ جماعت بنے اور جڑے رہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت امریکی میں ایک دوسرے کا ہاتھ جو ہے وہ بتایا وہ نہاؤ سفر روکا اور, اور باغی سے منع کیا اختلاف اور اختلاف سے منع کیا وقت تنا اور انہیں منع کیا کہ ایک دوسرے سے لڑائی کریں تو یہ ہے جماعت اور پھر انہوں نے بتایا کہ مسلمان جب خلافت موجود نہ ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے تو کہا کہیں اللہ نے حکم نے دیا کہ جماعت مسلم لیگ بنا لو بلکہ حکم یہ دیا ہے کہ انتظام کرو جو قرآن و سنت کے ساتھ اور فتن سے دور رہو تو ان جماعتوں اور تنظیمات کی وجہ سے ان سے کتنا پیدا ہوتا ہے ان میں شمولیت اختیار نہ کرو مگر یہ نہیں مطلب کہ ان کی تقسیم کر دو اور ان کے اچھے کام میں بھی شریک نہ ہو اگر یہ قاصر نہیں ہے اور یقین نکاثر نہیں ہے تو ان کے اچھے لوگ بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں جو قید مفتی ہو وہ بھی ہو سکتے ہیں جن میں شبہات ہوں دیکھی غالب ہو اور وہ بھی ہو سکتے ہیں ان میں جو پگلے درجے کے فاسق اور گمراہ نظر آئے اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جو غبار ہو جیسے عشاعرہ میں سے ابن حجر بھی ہے ابن حجر کے جو ہیں یعنی عشاعرہ والے خیالات ان پر نقد کیا علماء مان ابن بعض نے اسپیشل خود نقد کیا اور جو ان کی مخالفات القدیہ عقیدے میں جو مخالفات ان پر مرتب کیا ایک رسالہ اور حکم دیا کہ اس رسالے کو خوب اچھی طرح سے تنسیم دے کر چھاپوں چا لوگ بد بد باری تو وہ نہ ہو ایک بڑے عالم سے روز زدہ ہو کر ان باتوں میں سلجائے بدل کیا اتنے اظہر کے بارے میں کیا فیصلہ علماء اہل سنت کا کہ وہ ایک خالے آدمی تھے پوری زندگی ان کی اسلام کے لیے اور ہمیں وہ ساری زندگی اسلام کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں اس واسطے ہم ان پر سوئیں گھر نہیں کرتے ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مائل ہوئے ہیں اور وہ چیزیں بالکل قطعی اور ایسی نہیں ہے کہ واشفا کو وہ بالکل واضح اعتبار سے اللہ کی صفات کا انکار وغیرہ نہیں ہے رجحان ہے عشاعرہ کی طرف تو ان کو اس اعتبار کا مصنوعی کے تحت امام مسلمانوں کو تسلیم کیا گیا اور اتنے حجر کی فتح باری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں اس پر ابھارا گیا مگر کہا گیا کہ یہ بھی ان کی پوجا ہوگی کہ اگر تم ان کے روک کی وجہ سے ان کی مخالفات جو ہیں عقائد میں ان کا ذکر نہ کرو پھر انہوں نے کہا کہ خلیفہ نشب کیا جائے تو خلیقے کے کیا جو ہے اوصاف ہیں اور کیا شرائط ہیں وہ شرائط درج کرتے ہوئے شہ نے بڑی خوبصورت ایک بات یہ دیکھی انہوں نے کہا کہ خلیفہ جو ہے نا وہ غلام نہیں ہو سکتا خلیفہ آزاد آدمی ہوگا اور انہوں نے کہا کہ غلام کے بارے میں تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ غلام خلیفہ نہیں ہو سکتا خلیفہ آزاد ہے جو خاندان غلامہ ذہنی عمارت وغیرہ تو وہ آزاد ہو چکے ہیں تو. تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ان وقت کی کفواق کی حکومتوں کے غلام ہیں اور ان کے امیر ہیں ان کے ایجنٹ ہیں وہ کبھی بھی اس قابل نہیں کہ ان کی بیٹ کی جائے اور ان کو پہچاننا چاہیے اور ان سے سمجھنا چاہیے اور رائڈ صرف فلیقے کی جائز ہے اور کسی کی بیچ جائز نہیں امیر نوبری کی بیچ جائز ہے پھر ان کے خرابیاں بیان کی بس اس پر ہم دفعہ کریں گے یہ دخر مثالہ تھا شہر کا اور کہا کہ فائدہ یہ مثالہ میرا اس کو دے گا جو مجھے آج تک جس کا سات سے گیا اس کو میرے مثالے سے فائدہ نہیں ہوگا پورا بنی اسرائیل قرآن مجید نہ بھی ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں بے شک اپنے بلی اس طرح چلیسرا جی چوٹ के آپ کس طرح کی لگوا دیں اچھا جو رات کے آپ لگوال بند الحمد للہ نحمد میں فلاح حادی اللہ وأشهد أن لا إله إلا الله واختبه لا شريك له وأشهد أن مصمد ربه ورسوله أما بعد قيلنا قيل الحديث كتاب الله وقيل الهدي هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختفعة فيها وكل مختفعة فيدع وكل برات الغلالة وكل دلالة فيدع أعوذ بالله السمين العليم للشيطان العديم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب مالک اور ہمیں حکم دے رہا ہے اسلامی آداد کے اس میں ہمیں بات کرنے کے بارے میں یہ سلیقہ سکھایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے بالا تخ اور آپ زبان نہ کھولیے مالئی سلط ہوئے علم اس چیز کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے دین کے معاملے میں دین کے احکامات کے معاملے میں ان سما ول باسرا ول پوار بے شک کانوں سے آنکھوں سے اور دل سے کلو الا ایک کان اور ان سب سے سوال بولنے والا سب مشغول ہے نہا یہ عربی مفصر لکھتے نہا یقول انسان مالا عالم منع کیا اللہ پاک نے انسان کو کہ وہ کہے جو وہ جانتا نہیں اویامل بالا علم بھی اور اس کے بارے میں عمل کرے جس کا وہ علم نہیں رکھتا کزم میں ناخ بھی غریب جس طرح لوگوں کو برا کہے بغیر علم کے اور ان پر کوئی بہتان لگائے یا دین میں کوئی بات کرے اور جنون کے پیچھے گمان کے پیچھے چلے کیونکہ ان نقصم اول بسر اول کو آدھا کلو الا کا کانا اس کا ان کانوں کا آنکھوں والا دل والا پوچھا جائے گا کہ انہیں کیسے استعمال کیا اچھے راستے میں استعمال کیا یا برے راستے میں استعمال کیا بلکہ یہ آغ جو ہیں یہ خود کلام کریں گے اور وہ کہے گا کہ تمہیں کس نے بلوا دیا تو پھر وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اللہ نے بولنے کی قوت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی تو ہم یہ دعت کی تربیت کا پروگرام ہے جس میں بیٹھے ہیں جس میں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میری تربیت ہو اور پھر آپ کی بھی ہو تو بے شک یہ بات مشہور ہے حدیث کے طور پر بلی اُنی ول آیا مجھ سے ایک آیت بھی ملے تو پہنچا دو آیت سے مراد صرف قرآن کی آیت نہیں اس سے مراد سنت بھی ہے کیونکہ قرآن اور سنت دونوں اللہ کی وہی ہیں اور یقیناً قرآن یہ کہتا ہے حاضہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں تک بات پہنچاتا ہے اور یہ پہنچانے کے لیے ہے اس لیے کہ لوگ اس کے ساتھ ولی ضرور اس کے ساتھ ڈرا دیے جائیں ولی عالم اور لوگ یہ یقوب جانتے انا ہوا تو سارا قرآن یہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے قرآن اس لیے نازل ہوا قرآن اس لیے پہنچایا جائے گا جس نے یہ بات نہیں پہنچائی اس نے قرآن نہیں پہنچایا پہنچا وہ تبلیغی نہیں ہے تبلیغی وہ ہے جو یہ بات پہنچا دے کیا بات کہ ہوا اللہ ہوا خوشبات یہ ہے حقیقت یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ خشبہ اللہ کوئی نہیں والی عزت کر اور پہنچانے کا فائدہ کیا ہے اگر فائدہ نہیں بھی آپ کو نظر آتا تو الباب جو کہیں چھپے ہوئے ہوں گے لوگوں کے اندر عقل والے ہوں گے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے ان ذکر تن فعل نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی یقیناً ایک آیت کو بھی پہنچانے کا حکم ہے مگر پہنچانے کے لیے دو اسلوب ہیں ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی بات کوئی شخص جانتا ہے اور اس کا حامل ہے وہ عالم ہے یا وہ طالب علم ہے یا تو ہے چھوٹا سا طالب علم ہے یا عامی ہے اس پر فرض ہے کہ جس بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا وہ حامل ہے جس سے ارشاد ہو سکتا ہے لوگوں کو رہنمائی ہو سکتی ہے اب لوگ وہ نہیں جانتے بے شک علماء کیوں نہ ہو علامہ اجل کیوں نہ ہو اگر وہ بات نہیں جانتے تو اس پر فرض ہے کہ وہ بات پہنچا دیں ایک یہ پہنچانا اس کے لیے کوئی قید نہیں سوائے اس کے کہ اس بات کو من مینوان پہنچائے اس میں کوئی چیز داخل نہ کرے لا تخل علم بالکل زبان نہ کھولے جس کا علم نہیں جتنا علم ہے اتنی بات کہہ دے کیونکہ یہ آنکھوں سے کانوں سے اور دل سے سوال ہونے والا ہے اور یہ بولیں گے اور کہے گا لیما شاہد تم میرے اوپر کیوں گوائیاں دے رہے ہو میرے ہاتھ میرے پاؤں میری آنکھیں میں کیا ہو گیا وہ کہیں گے کہ ام تک ان اللہ ہمیں اس نے بلا دیا جو آشیا کو بلاتا ہے ہم کیا کریں تو اس لیے خائف ہوتے ہوئے ڈرتے ہوئے مگر اس سے بھی خوف زدہ ہوتے ہوئے کہ اگر یہ بات میں نے نہ پہنچائی تو مالک پکڑ لے گا تو پھر پہنچا دیں مگر کبھی کبھی بعض باتوں میں پک ہا جو ہے وہ پہنچانے سے تاخیر بھی کرتے ہیں وہ خاص معاملات ہیں جن میں ایک بات پہنچانے سے لوگ جو ہے وہ سمجھنے کی بجائے اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فساد کا شکار ہونے کا خطرہ ہو وہ اگر سمجھ نہ ہو تو اللہ انشاءاللہ اس میں معاف کر دے گا ایک یہ پہنچانا ہے تو اس کو تبلیغ کہنا اس اعتبار سے کہ دعات جو ہے وہ یہ کام کرے تو یہ بات غلط ہے دعات سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوت کے لیے بھیجے گئے مرکز جو بھی مرکز ہو مسلمین کا جہاں بھی مسلمین جو ہیں وہ اپنے علماء کی قیادت میں زندگی گزار رہے ہو کیونکہ علماء اور علم اور وحی کی قیادت وہی کی روشنی کے بغیر ہر کام بیکار ہے اس لیے امام بخاری رہی اللہ بہت ہی ذہین انسان بہت بڑے فقیر وہ اپنی صحیح بخاری میں لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی مسجد کے اندر بیمار کا فہمہ لگایا گیا سات دن میں آج کا رضی اللہ تعالیٰ جب وہ زخمی تھے اور ان کے خون کی دھاڑی وہ دوسرے خیمے تک پہنچ رہی تھی اور خیمے والوں یہ کیا ہے تو ان کے زخم سے خون رہ رہا تھا تب بھی ان کا فہمہ مسجد کے اندر نسب تھا ایک عورت مسجد کے اندر رہتی تھی صفائی کرتی تھی مسجد کی یا مرد تھا کالے رنگ کا جو رات کو جس کی موت واقع ہوئی پھر وہ اس بات کا ثبوت لائے حدیث صحیح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر لوگوں نے قرضہ ادا کیا دو آدمی جھگڑ پڑے تو اللہ کے نبی علیہ صلاح وسلام نے سن کر ان کا فیصلہ کرایا جس نے لینا تھا اسے کہا آدھے پر راضی ہو جائے کام ختم ہو قرضہ بھی ادا کیا گیا مسجد میں پھر وہ مسجد میں فیصلے لائے نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم بڑے بڑے امور کے اندر لوگوں وہ ہے کہ مسجد اہل اسلام کے لیے محکمہ بھی ہوا اور اس کے بعد مسجد کے اندر جنگی کھیل کھیلا گیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی رہی بعد میں ہم دیکھتے کہ خلافت اسلامی ابھی یہ کام مسجد میں نہیں ہوئے مختلف جگہ محاتم قائم ہوئے مختلف جگہ جب ہاتھ بنے جنگ کے اور ہسپتال بنے سب کچھ ہوا تو کیا یہ سنت سے نکل گئے نہیں یہ سنت سے نہیں نکل گئے حقیقت یہ ہے کہ یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے دین کا کوئی بھی پہلو مسجد کی روشنی سے محروم نہ ہو یہ تاریخ کی تمہارے لیے جائے یہ ہمارا مرکز ہے تو اس مرکز کے اندر تعلیم و تعلم ہے اس مرکز سے سیکھ کر دعات میں پھیلنا ہے یہ جو دعات ہیں یہ علماء ہوا کرتے ہیں دعات وہ شخص نہیں ہوتے جو عام ایک مسلم بھی ایک آئے جاننے کے بعد پہنچانے والا ہوتا ہے وہ اس کی اور حیثیت ہے اسے یہی حکم ہے کہ وہ پہنچا دیں لکون شہادہ عالناس و یقون اور رسول علیہ بے شک اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب لوہ علیہ السلاط وسلام اور دیگر عمدیا اور رسول علیہ مسلاط والسلام اپنی قوم سے کہیں گے یا اللہ ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے پہنچا دیا تو وہ کہیں گے انہوں نے نہیں پہنچایا تو پھر ہم گواہی دیں گے کہ انہوں نے پہنچا دیا کیونکہ قرآن میں ہم نے اللہ کی سچی کلام میں یہ بات پائی کہ ان انبیاء اور رسول نے تمام حق کو اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا تو ہم لوگوں پر گواہ ہوں گے اور اللہ کے رسول ہم پر گواہ ہوں گے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی ہم گواہ بلا شبہ یہ آخرت کے دن بھی ہوگا اور دنیا میں بھی ہم گواہ اور انہیں ان کی کتابوں سے تو ہی یاد دلاتے ہیں انہیں ان کے نبیوں کا ادب سکھاتے یہ صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی بے ادبی نہیں کر رہے یہ اللہ کے ساتھ بھی گستاخیاں کرتے اور اپنے امبیا علی سلاد وسلام کے ساتھ بھی گستاخیاں کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی کوئین کو بھی غیرت آ گئی جبکہ عیسا علیہ اللہ سلام کے اوپر انتہائی فوس بات کی کہ اس نے اس شخص کو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انگلینڈ سے نکلوا دیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے باقی اہل ایمان کا احتجاج یہ خیر کی علامت ہے اور خاص کر احتجاج کا سعودیہ میں ہونا سب سے بڑھ کر یہ تو بہت بڑی خیر اور اتنا زبردست احتجاج ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک پرچہ بھی بھیجا ہے کہ جتنے بھی ڈینمارک کے پروڈکٹس ہیں فوڈ پروڈکٹس اور عام استعمال کی اشیاء ان سے بائی کے لیے کہہ دیا گیا ہے تمام جگہ پر سعودیہ میں اور وہ پرچا چھاپ کر ان کے پروڈکٹ کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان خبر کی کوئی چیز نہ استعمال کرو اور امریکیوں کی بھی کیونکہ اصل تمہارے سب سے بڑے دشمنوں کا سردار امریکہ وہی سب کچھ کروا رہا ہے اور سہیوں سے نفرت پہلے ہی ماشاء اللہ بہت بڑی ہوئی تھی اب اللہ نے اس پر اور زیادہ اس طرح جیسے مٹی کا تیل آپ بھر گرا دیا ہی. اگر کہ ہم نے قوت نہیں قوت ہوتی تب اس کو قتل کرتے اور ان سب کو قتل کرتے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثابت اور وہ کہتے ہیں ہر جگہ ٹی وی میں ریڈیو میں اخباروں پر اور کاروں پر لوگ جو ہے اپنے گھروں پر یہ لکھ رہے نہری دونا نہری رسول اللہ کہ میری گردن اے اللہ کے رسول تیری گردن پر قربان ارد دونا کا یا رسول اللہ میری عزت تیری عزت پر قربان یہ یا رسول اللہ جو کہنا ہے یہ اب وہ عرب ہیں انہیں کیا پتا کہ خوب آساد عربی زبان نہیں جانتے یہاں پر تو یہ لکھ دیا جائے تو وہ کہیں کہ بس ہماری جیت ہو گئی ثابت ہو گیا رسول اللہ یہ یا رسول اللہ جذباتی انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و دماغ میں حاضر کر کے کہنا ہوتا ہے جیسے السلام علیکم نبی اے نبی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ یاد کا جو ہے حرت بدا یہ منادہ اور مندوب دونوں کے لیے مردہ اور زندہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بے شمار اس کا استعمال عربی زبان میں ہے اب وہ عرب ہے اور وہ اس چیز پر ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں کر رہے ڈاکٹر شفیق الرحمن کا رات فون تھا کہنے لگے کہ وہ بالکل اس پر علماء نہیں ہے دکھ رہے یہ کیا وجہ ہے میں نے کہا یہ تو عربی اسلوب ہے اب ان بےچاروں کو کیا پتہ ویسے کسی عالم کو جا کر طالب علم فوغان یا اس طرح کا جو حساس عالم ہے انہیں جا کر حساب سے کہ ہمارے ملک میں تو یہ آپ کا جو نعرہ ہے محبت کی وجہ سے یہ ان کی دلیل بن جائے گا تو آپ اس کے بارے میں کچھ یا لکھ دے ساتھ ٹی وی ریڈیو میں اور اشاب کے ذریعے یہ پہنچائیں لوگوں تک کہ ہم کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں یا آپ کوئی اور الفاظ تیار کر لیں تو آپ توجہ دلائیں ان کی انشاءاللہ وہ اس پر ضرور جواب دیں گے تو یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہے اور ہم گواہ ہیں تو ایک دوائی ہے ایک فرق کی جبکہ وہ ایک امانت کا حامل ہو وہ امانت کو کیا ہے وہ میں ہوں آپ ہیں کوئی ہے اگر مجھے ایک موجود ہے میرے پاس علم ایک چیز کا ایک شخص حج کے اندر اپنا کندھا ننگا کیے ہوئے اس نے تواف قدوم میں ننگا رکھا کندھا گایا ٹھیک ہے یہ سنت ہے اس کے بعد بھی وہ ننگے کندھے کے ساتھ پھر رہا ہے آدمی مجھے سننے والا نظر آتا ہے تو میں اسے سنا دوں کہ بھائی یہ سوائے طواف قدوم کے اس کے بعد یہ طریقہ بالکل سنت سے خالی تو میرا یہ حق ہے اس کے بعد وہ بہت بڑا عالم ہو کسی ایک سرکے کے اندر اور وہ مجھے بیسوں احادیث سنا کر منہ شافیے کرنے لگے تو میرا فرض یہ ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے میں آگے نہ بڑھوں میں کہوں گا بھائی یہ مجھے حدیث معلوم تھی میں نے آپ کو سنا دی اگر آپ اس کے بارے میں کوئی اور حدیث رکھتے ہیں تو مجھے سنا دیں اگر نہیں ہے تو آپ جانے آپ کو سامنے جانے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ایک ہے دائی دعات دعات دعا دعا جب بھیجے جاتے ہیں تو وہ علماء ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں معاذ کو بھیجا رضی اللہ کو جو عالم ابو موسا آشری کو بھیجا جو عالم تھے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعا جگہ جگہ بھیجے گئے وہ جو لوگ لے کر گئے تھے قرہ کو تو کی نہیں کہتے تھے جو قرآن زیادہ پڑھنا جانتے تھے تو وہ صرف قرا نہ تھے ہمارا تو نہیں تھا نا وقت کہ آج جناب قاری ہے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کے الفاظ کے معنی اور مفاہیم کیا ہے اور وہ پڑتا چلا جاتا ہے اور اتنا شاندار قاری ہے کہ عربی قرآہ کی غلطیاں نکالتا ہے بلا شبہ یہ فن کے میں اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات عربی قرآ سے یہ زیادہ چھتر ہے یہ قرآہ ہمارے مگر اس کے بعد وہ ایک لفظ بھی نہ جانتا ہوں مفہوم سے آگاہ نہ ہو پوری زندگی اس کی قرآن کی مخالفت پر مبنی ہو اور اس کے خاص کر عقائد مشرقانہ ہو کیا فائدہ ایسا آدمی قرہ میں سے نہیں ہے بلکہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو صرف قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں قرآن کو سمجھ نہیں جانتے ان نما یک صلاح میرا البادی میرے عالم بندے ہی مجھ سے ڈرا کرتے تو یہ فرق ضروری ہے اس واسطے دعا کے لیے دین کو سمجھ لینا دین کا فرم حاصل کرنا فرق ہے اس سے کم نہیں ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہمیں فرامین اور طریقہ ملتا ہے وہ یہی ملتا اور زبیر علی رئی صاحب نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی اور اسے صحیح کہا تھا کہ لا یقین الا من ہاتھ بھی کلانی اس دین کو لے کر نہیں اٹھے گا مگر وہی شخص یعنی اس دین کو لے کر اٹھنے کا حق صرف اس شخص کو ہے جو اس دین متی کو تمام جوان سے گھیرتا ہو جس کا فہم جو دین کی تمام جو تعلیمات ہیں ان کی بنیادوں سے اچھی طرح واقف ہو اور ان کو جانتا ہو وہ عالم ہے اور وہ دعوت کا حق رکھتا ہے جو فتویٰ دینے کا اہل ہو شلمانی سے یہ سوال پوچھا گیا اور انہوں نے اچھا جواب دیا دعوت کے دعوت کے حوالے سے کہ یورپ میں ہم لوگ ہیں اور وہاں پر ماحول اچھا ہے یہاں ان ممالک کی نسبت عربی ممالک میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سخت ہیں سوگات اور آزاد زندگی نہیں گزارنے دیتے تو پھر شیخ میں دو شرطیں لگائی کہ تم جہاں پر رہو یورپ میں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں دو شرطیں پوری کروں ایک تو تم مجتمع اکٹھے ہو کر رہو سارے کے سارے جدا جدا نہ رہو ایک یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک عالم ربانی متحد موجود ہو اور مستحد انہوں نے کہا ایک اطلاع ہے وہ کہا کہ تو اس سے مراد میری یہ ہے کہ وہ تمہیں قدوری سے اور اسی طرح سے اور کتابوں سے دیکھ کر صرف فتح نیل وغیرہ سے نہ دے بلکہ وہ اس کا عہل ہو کہ اصول القطب سے یعنی اصل کتابوں سے احادیث کی وہ خود استغبات کا عہل ہو قرآن سے استغباد کا عہل ہو وہ عالم کم از تمہارے اندر موجود ہو کیونکہ مخلص لوگ علم کی کمی کی وجہ سے بھی گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں وہاں میں آج کے درد سے یہ سبق ملتا ہے کہ دعد جو ہے وہ عالم ہو یہ لازم اور یہ کام سب سے بڑھ کر تاریخ اسلام میں خاص کر ماضی قریب میں کیونکہ شروع میں تو علماء بہت تھے امت کے پہلے حصے میں ضرورت نہیں تھی اس کی اور اس کے بعد جہل عام ہوا پھر ارزا عام ہوا ارجا پھیل گیا کہ بس جی جو بھی کلمہ گو ہے وہ بخشا جائے گا اور سب کلمہ گو اللہ کے پیارے ہیں پھر ارزا کا پردہ تیاغ کیا شیخ محمد بن البحاب نے رہی محلہ پھر اس شخص نے جب اللہ پاک نے انہیں اقتدار بخشا محمد بن سعود کے ذریعے اور تمکن حاصل ہو گیا قائم ہو گئی ان کی حکومت تو انہوں نے حکومت کے اندر تمام مداخلت جو ہے وہ چھوڑ دی اور کہا کہ مجھے صرف دعوت کا میدان جو ہے اس پر مقرر کر دیں تو یہ دعوت کے میدان پر مقرر رہے الحمدللہ اور مرنے تک انہوں نے پینتیس یا چالیس سال ان کی عمر بھی بہت ہوئی نبے سال کے قریب عمر ہے یا اس سے زیادہ یا کم ہے تو یہ مسند درس پر بیٹھ کر دعا تیار کرتے ہیں اور یہ ایک پیاری پیاری جو ہے سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص میں زندہ کی اور اس کے بعد یہ آج تک بے شک اپنی اصل شکل تو کھو چکی ہے مگر یہ موجود ہے رائج ہے ابھی یہ ختم نہیں ہوئی معدوم نہیں ہوئی الحمد ابھی بھی دعا تیار کیے جاتے ہیں سعودیہ میں اور وہ دعا مبوس کیے جاتے مختلف ملکوں میں اگر سے ان کا حلیہ بگڑ چکا اکثر کا اور وہ روح اس میں باقی نہ رہی جو محمد بن عبد الحاب تمیمی کے وقت موجود تھی مگر پوری طرح اخراج نہیں ہے روح کا ہوا الحمدللہ یہ روح جو ہے اس کی حدت کہیں نہ کہیں معلوم ہوتی ہی رہتی ہے اور یہ اسی کا نتیجہ الحمدللہ للہ کے بستی میں علماء ہی علماء ہیں اور الحمدللہ زوردار احتجاج جو اب دیکھنے میں آیا اس سے پہلے سعودی میں کبھی نہیں دیکھنے میں آیا اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ بش کے مخلص کافر ہونے کی وجہ سے اور اس کے اللہ تعالی کے اور اس کے بندوں کے انتقام میں دیوانے کتے کی طرح اس کے منہ سے جو جھاگ نکلی اور بکواس نکلی اس کی وجہ سے پہلے ایمان میں سے جن کے اندر کوئی رمق تھی ایمان کی ان کی غیرت جاری تھی تو ان حالات میں ہمیں دعا بننے کے لیے دعوت دینے کے لیے علم کا سیکھنا اور زیادہ ضروری ہے جبکہ ہمارے دشمن جو ہوں وہ لوگ جو علماء سو ہیں وہ علم حاصل کرتے ہیں اور علم میں اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ عربی زبان کے وہ ماہر ہیں قرآن و حدیث میں انہوں نے صرف سرٹیفکیٹ کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھ کر یاد کیا بہت سے لوگوں کو قرآن کے ساتھ بہت سی احادیث بھی حفظ ہے وہ فکر کے ماہر ہیں ہر چیز کے ماہر ہیں اس لیے شیخ محمد ربد الحاق کبیمی کہتے ہیں کہ اے مجاہدین یعنی دعت کو مخاطب ہے مجھے اور تو کسی بات کا ڈر نہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میدان میں اتر پڑو اور تمہارے پاس اسلحہ نہ ہو اور انہوں نے مراد لی علم اور کافاری علم انہوں نے کہا کہ خوش ہوئے اور فرحان ہوئے اور اپنی جگہ پر مطمئن رہے کون یہود کے علماء اپنے علم کی وجہ سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی تصدیق نہ کی آج بھی جو اپنے علم کے غرے میں ڈٹے ہوئے ان کے مقابلے میں علم میں کمی اگر ہماری غفلت کی وجہ سے ہو کہ ہم نے انگریزی پڑھنے میں کتنے گھنٹے جو ہے وہ سب کیے گر لے اپنی زندگی کے گھنٹے گر وہ ساری کی ساری رقم جو ہم نے خرچی اور ہمارے ماں باپ نے خرچ کی علاوہ ان تکالیف کے جو انہوں نے اٹھائی تو صبح کی نیند باپ کی تو ہم نے حرام ہی دیکھی کہ وہ بیچارہ رات کو اگر ایک بجے بھی آیا تو صبح وہ تحبت میں باندھے ہوئے بھی موٹر سائیکل پر ہمیں چھوڑ کر آ رہا ہے اسکول میں یہ اس سارا کچھ کرنے کے بعد ہم نے وہ زبان سیکھی جو ہماری زبان سے اور یہ زبان جو ہماری زبان میں اس قدر زیادہ موجود ہے کہ ہم جب اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی دی ہوئی ذہانت سے اس کا استعمال کرتے ہیں ذہانت کا تو ہمیں بہت جلدی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو عربی نہیں جانتے کہ وہ قرآن کے مفہوم میں علماء کی درستگی کر دیتے اس طرح سے یاد ہو گیا یہ اتنا مانوس ہے انسان کے لیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہمارے لیے نازل ہوا اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ملا دینا جا حدینا اللہ حدین جو ہمارے راستوں میں کوشش کریں گے اور یہ مشقت والی کوشش مراد ہے یہاں پر توانائی کھپائیں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں جو ہے وہ کھول رہے تو کھلتی تیری دکھائی دے گی اگر آپ نیت خالص کے ساتھ آئیں کیونکہ یہ تو ہمیں ہر وقت اعداد کرنا چاہیے یہ بات مجھے اپنے فاضل بھائی حامد محمود سے ملی کہ ان الاعمال بالنیات وہ اس بات کو بہت دوہرایا کرتے تھے مختلف الفاظ سے اور وہ کہتے تھے اپنی نیتوں کو ٹٹول لیا کرو کیونکہ وہ نہ ہو کہ شیطان بس یہیں سے وار کر دے اور یہ سب سے بڑا وار ہے اس نے جڑ ہی کاٹ دی عمل کی یہ جڑ اگر جڑ نہیں ہوگی تو وہ زمین کے بے شمار رچ ہونے کی وجہ بہت شاندار زمین ہو اور اس میں غذائیت ہو پودے کے لیے بے شمار اس کی جڑ کا ان پودا خشک ہو جائے گا اگر اس کی جڑ مضبوط ہے تو بجٹ زمین میں بھی آپ کو ہرا بھرا نظر آئے گا تو یہ جڑ جو ہے یہ عقیدہ اور اس میں اخلاص اگر اخلاص ہی جاتا رہا بس اس لیے بیٹھ گئے شیطان کی کوشش ہے ہر دفعہ درد ہر دفعہ وہی باتیں تو وہ آدمی آتی ہونا شروع ہو جاتا ہے جب عبادت عادت بن جائے تو پھر اس میں روح جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی اور ڈر ہوتا ہے کہ روح پرواز نہ کر جائے عبادت کو عادت بننے سے روکیے میں بھی اور آپ بھی اور بار بار ارادہ کیجئے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن آپ کو رلانا چھوڑ دے تو آپ سے مند ہو جائے آپ واقعی رونا شروع کر دیں اس بات پر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اب تو قرآن مجھے کبھی بھی نہیں راتا اپنی زندگی کا جائزہ لیں کوئی نافامانی ہو ہے کوئی بہت بڑی غلطی جس پر آپ جو ہے جم گئے عبادت میں کیوں لذت ہو گئی تو یہ ساری چیزیں علم جو صحیح علم ہے اس کی بدولت حاصل ہوتی ہے اور جو کے لیے فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے کیونکہ ان نا سنقی علیہ کا اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم ہم آپ پر ایک بوجھ بات جو ہے اس کا بوجھ ڈالنے گا ایک ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی جو بہت بوجھ ہے وہ ذمہ داری ہم تک منتقل ہوئی اپنی اپنی حیثیت اپنے اپنے ایمان اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور جتنا کوئی بڑھ جائے گا ایمان میں اتنا اس ذمہ داری کا احساس بھی اس کے اندر بڑھ جائے گا منہ سے بات نکالتے ہوئے اس کو خوف لک ہوگا کہ میری یہ بات میں کس انداز سے کروں کہ اس کا وہ فائدہ ہو جس کے لیے یہ نازن کی گئی ہے اسی وجہ سے میں نے حرض کی کہ بعض لوگ بعض باتوں کے بیان سے رک جاتے ہیں جیسے کہ مشہور ہے حدیث یہ جی صحابی کا نام میرے جن سے نکل گیا ربی اللہ تعالیٰ رات کی بخاری میں میں نے دیکھی ہے یہ حدیث کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا خالص ہو کر اپنے قلب سے وہ جنت نداخل ہوا اللہ جنت تو انہوں نے کہا میں اعلان کر دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا نہیں اور یہ ابو پر کوئی پتہ نہیں معذرت جبل ہے بالکل ٹھیک ہے یہاں ابو نہیں ابو حیررا والی دوسری اور یہ کئی ترک سے بخاری لائے تو انہوں نے کہا ایران کا تو فرمایا نہیں ایران پھر کیا ہوگا یت تقیب اسی پر لوگ جو ہے وہ تقیہ کر لیں اور اعمال چھوڑ دیں گے تو پھر مرنے سے پیش بیشتر معاذ نے اس حدیث کو بیان کیا اس خوف سے کہ کتمان حق نہ ہو جائے یہ کتنے عظیم لوگ تھے پتہ نہیں کس صبر کے ساتھ انہوں نے اس کو دبائے رکھا اپنے سینے کے اندر اس خوف سے کہ اس حدیث کا فائدہ ہونے کی بجائے ایسا نہ ہو کہ نقصان کا دروازہ شیطان جو ہے وہ کھول گئے اور اسی میں لائے ہیں امام بخاری بہت حقیق انسان اسی میں لائے ہے یہ حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کا اظہار کیا نبی کی خوش دین کے معاملے میں اس سے بڑھ کر بھی کو خواہش ہو سکتی ہے وہ سراسر خیر ہی خیر ہے اس میں شر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی یعنی مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوگا عائشہ بیٹ وہ عائشہ میں بیت اللہ کو گرا دیتا اور گرا کر اس کو اصلی بنیادوں پر تعمیر کرتا اور اس کے دو دروازے پناتا اب تیری قوم نے اس کا دروازہ اونچا رکھا کئی ترک سے ہے تفصیلات ان سب سے ملتی ہے دروازہ اونچا رکھا ہے کہ تیری قوم جس کو چاہے اندر داخل ہونے دے اور جس کو نہ چاہے وہ داخل ہی نہیں ہو سکے زمین سے تو اندر کو نہیں جا سکتا جب تک کہ باقاعدہ وہ اس پر چڑھے گا نہیں تو میں دو دروازے بنا دیتا تاکہ لوگ ایک سے داخل ہوتے ایک سے نکلتے مگر میں اس بات سے ڈرا کہ تیری قوم نئی نئی مسلم ہے وہ نہ ہو کہ گویا کوئی شب یہ کہہ دے کہ یہ کہتا نا بھی یہ گرا رہا یہ کے دل میں بھی آ گیا تو گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے بارے میں ذرا بھی کسی شخص نے شک کیا تو مارا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ خدا بیا کے دل یہ کہا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے اسلام لانے کے بعد کبھی شک نہ کیا سوائے ہو کے دل اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت شک میں مبتلا ہوئے اس کا بھی مفہوم سمجھنا چاہیے آدمی دلیر نہ ہو جائے تو عمر نے شک کیا تھا میں کر لوں تو کون سی بڑی بات ہے نہیں عمر دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں ہماری تربیت چلیے دل میں تو خیال بہت خراب آتی ہیں صحابہ نے کہا رضوان اللہ علیہ مطمئن اللہ کے رسول دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے کسی کو اللہ کے رسول نے خود بتایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بخاری میں ہے کہ نماز کے اندر شیطان آتا ہے کہتا ہے یہ کس نے بنایا اس نے وہ اس نے بنایا اس کو اس نے بنایا اللہ کو کس نے بنایا سوچتا ہوں تعبص کرو تحب کرو اور بائیں طرف تھوکنے کا اشارہ کرو تین دفعہ معلوم ہوا دل کے اندر شب کا آ جانا آدمی کافر نہیں کرتا جب تک زبان سے نہ یہ کہ عمل سے نہ یہ کرے دل میں برائی کا ارادہ ہو اور ارادہ نہ کرے دل میں برائی آ جائے اور ارادہ بھی ہو اور عمل نہ کرے تو اللہ لکھتا نہیں ہے اتنا مہربان ہے تو عمر کے دل میں یہ بات بادل یہ وسوسہ وقت انہیں جامن گیر ہوا شخص کا اور اس دن انہوں نے سوال کیے جو سوال ایسے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب یہی دیے کہ عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں اللہ مجھے کبھی ضائع نہ کرے اس کے بعد عمر کہتے ہیں میں نے اس کے لیے کئی اعمال کیے یہ جو میں بیٹھا تھا یہ وہ لوگ تھے جو بات جو ہے کرتے تھے تو سنبھال کر کرتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب اس دن پریشان ہوا اور شخص سفر حوالی لکھتے اس دن ابو بکر اس امت میں ایمان کی چوٹی پر ہے یہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر کے جواب میں ہی وہ تھے جو رسول اللہ کے جواب جو جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہی ہُو وہ جواب اس صدیق کے منہ سے نکلے جبکہ صدیق کو وہی نہیں آتی تھی اور اللہ کے نبی کو وہی آتی ہے دن صدیق چوٹی پر ثابت ہوئے تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو بس وسا دامنگ ہو سکتا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے کتنا خیال کیا کہ وہ نہ ہو کہ کوئی اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتب ہو جائے اس لیے یہ آزمائش عمر تک نہیں جائیے تو بعض باتوں سے رک جایا جاتا ہے جس طرح عمر اس بات سے رکے تھے جب ان کو آخری حج کے اندر یہ کہا گیا تھا کسی شخص نے یہ کہا تھا اور قول پہنچایا گیا تھا کہ جب عمر مر جائیں گے تو میں صلاح بیت اللہ کی بیٹ کروں گا اور میری بیت مکمل ہو جائے گی جی. جیسے کہ ابو بکر کی ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ غیر و حضرت میں تھے اللہ کے لیے غیرت میں تھے اور بیان کرنے والے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف سینئر صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ ہیں جو تربیت یافتہ تھے عمر کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر یہ بیان کرنے کی جگہ نہیں یہاں رواج الناس جمع ہیں یہاں سارے عام لوگ جمع ہیں یہ اٹھا کر تیری بات کو لے جائیں گے اور وہاں نہیں رکھیں گے جہاں رکھنے کا اس کا محل ہے اس کو بیان کرنا دار السنہ میں جا کر یہ ہے مرکز المسلمین جہاں سے دعات تیار ہوتے ہے دار السنہ مدینہ جو انصار مہاجرین سے بھرا ہوا عمر صبر کر لیتے اتنا جوش والا ایمان والا آدمی جو جلالی ہے وہ بھی صبر اور اس بات کو دبا لیتا ہے جبکہ یہ بات اسے بہت چبھی تھی اور اسے یہ بات بہت بری لگی اور وہ مدینہ میں گئے جب وہ نمبر پر سوار ہوئے خطبہ کے لیے تو اسی وقت عبداللہ بن عباس نے کہا کیونکہ عبداللہ بن عباس کو یہ بات پہنچ چکی تھی اور عبدالرحمان بن عوف میں پہنچائی تھی نہ حج میں منا کے اندر کیونکہ خیمہ جو تھا عبداللہ بن عباس کا وہاں عبدالرحمان بن عوف عبداللہ بن عباس سے پڑھتے تھے جبکہ عبداللہ بن عباس ایک لڑکا رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کو پتا یہ کون تھے عبد الرحمٰن بن یہ جو سینئر بڑی عمر کا صحادی تھا یہ تھی ہر ان کی تربیت کے لیے یہ دعج کہلائے جانے کے حقدار ہیں ہم دعاج کہلائے جانے کے حقدار اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے امکان کی حق تک اپنی توانائیاں کھپا دیں نے یہاں تک کہا ہے کہ ایک عالم کو اپنی عادات پر بھی نظر ڈالنی چاہیے مثلا اگر اسے کوئی چیز کھانے پینے کی جو ہے وہ اتنا غافل کرتی ہے کہ اس کی ایسی عادت بن جاتی ہے اس کے پیچھے اس کا بے شمار وقت گیا ہوتا ہے اور وہ فضول چیزیں جیسے پان یہ پانی پان بنانے میں پان کھانے میں سارا دن لگا رہتا ہے اور وہ زندگی میں اپنے میں بیچتا سبزیاں کر کے اس کا پانی چوبیس گھنٹے میں سے اس کا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ایسی بکواس کو میں چھوڑتا ہوں وہ پانچ دان کو واپس کر دیتا کہتا کبھی ایک نئے دل چڑھتے گاڑی بازار سے بیٹھے کھانے چھوڑے ان لوگ یہاں تک خیال کرے جو مباحث ہے جو حلال چیزیں ان کو بھی کر دے اس لیے کہ یہ اسے اللہ کے راستے میں سست کر کے اچھا ابل سے پیچھے نہ کرتے اتنی ہرس ہونے چاہیے اور علماء میں ایسی ہی حرف ہوا کرتی تھی یہ بھی صوفیوں کا طریقہ ہے کہ وہ انہوں نے ضرور کیا اور بعد کھانے میں مزہ نہ لے کسی کھانے کا سوفی اس وقت مومن ہوگا جب اسے مجھے پتہ نہیں چلے کہ مرغہ کھا رہا ہے کہ دال کھا رہا ہے کہ نمک زیادہ ہے کہ کم ہے کہ کڑوا ہے کہ یہ خراب سیدھا ساتھ یہ بکواس ہے, بقواس ہے ہم ایسے نہیں الحمد للہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفیس طباہ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفیس چیزوں کو پسند کرتے تھے پاک تھے پاسیزہ چیزوں کو پسند کرتے تھے یہ بالکل کوئی حرج نہیں اچھے لباس کو پہننا اچھے طریقے سے رہنا اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا اور ان کو شکر ادا کرنا مگر یہ کہ یہ ہے کہ ایک آدمی آپ جائز جی گھنٹہ لگا دیتا ہے اور اس کو خاص طریقے سے بنوانا اور بنانا ہی اس کا شغل بن جاتا ہے تو یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے اگر دعا میں سے تو دائر بننے کے لیے بہت کچھ صبر کرنا پڑے گا ہمیں اور اپنی عادات پر اور اپنے طریقوں پر اپنے اوقات پر ان کی تقسیم پر ہمیں نظر ڈالنا ہوگی اور علم کا حصول اس کے لیے عبد الرحمان بن عوف کی طرح لڑکوں سے پڑھنا ہوگا بوڑھوں کو کیونکہ علم کو روکنے والی دو چیزیں تکبر اور حیات تکبر یہ ہے کہ میں اب عبد الدُ الدین سے پوچھ لوں عربی کا کوئی جملہ مجھے نہیں آتا یہ تو ساروں کو پتا چل جائے اگر عربی نہیں آتی لگ جائے پتا بلکہ یہ دل میں خیال اگر تکبر کا آئے تو ضرور پوچھیں علاج کیے صوفیوں کی بعض بات باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ اچھی بات ہماری ہے ان کی نہیں ہے اصل میں ویسے ایک صوفی نے کہا کہ جس شخص کے اس وقت سو روپیہ بڑی چیز تھی جب انہوں نے کتاب لکھی سو روپیہ والا بہت بڑا رائس ہوتا تھا آج سے ملنے کروڑ روپیہ کہ اب جو کروڑ کے چکر میں پڑ گیا ہے کہ اس کا 99 لاکھ ہو گیا اور 99 لاکھ میں اسے بقری بنا دیا وہ دیکھتا ہے کہ پہلے تو اللہ کے راستے میں کافی دیا کرتا تھا اپنا تجزیہ خود کرتا ہے اب تو جی چاہتا ہے ایک دفعہ کروڑ تک پہنچ گیا تو اب میں نے وہاں بھی نہیں دیا اللہ کے راستے میں وہاں بھی نہیں دیا وہاں میں نے کہا چل یار یہ ہمر سب بیٹھے زفر کر بیٹھے کار میں نے دوسرے کوئی بات نہیں بھی تو اللہ کا کام تو ہو ہی گیا ہے نا میں خراب ہو رہا ہوں تو وہ اپنی اس رقم کو توڑ دے وہ تین چار پانچ لاکھ دے دے جس کا بنانا چار پانچ سال میں ممکن ہے گئی رقم اب پھر صحیح ہو جائے گا یہ علاج بلا صبح کہ انسان کو اگر تکبر لاحق ہوتا ہوا دکھائی دے کہ مجھے اس وقت پوچھنے سے روکنے والی یہ چیز ہے کہ دشمنوں تک بات پہنچ جائے گی جی اسے فلانا عربی کی بات نہیں آتی تھی فلانے سے پوچھی تو ضرور پوچھ لیں اس کا علاج ہو جائے گا ان اللہ پاک اپنی برکت سے چاہے گا تو اسے اور علم دے دے گا علم اور ایمان یقین جانئے کہ آسمان سے ہوتا ہے یہ ذرائع ہے مگر ان ذرائع کے بعد بھی بیس مارک پڑھے لکھے ڈگری یافتہ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ وہ آج بھی توحید عید کے اندر ویسے بے گھرت ہیں جیسے وہ علم سیکھنے سے پہلے تھے اور ایک طرف ہمیں وہ نظر آتے ہیں جو کہ موسا علیہ سلاق اسلام کی یونیورسٹی سے پھاڑے ہوئے کیا سیکھا ایک بات ہے لا اور تمہارا حلاق حلاق ہو جو تم اللہ پر نہ باندھو جادوگروں کو کہا جس نے اللہ پر ہلاک ہو گیا اتنا آواز ہے فوراً با ان کے اندر چونکہ قلب سلیم تھا آپس میں کھینچا تانی تنازع شروع ہو گیا کچھ گڑبڑ شروع ہو گئی کچھ خسر خسر ہوئی ان کی اور انہوں نے بات کو چھپایا تو پھر نے کہا یا پھر انہوں نے کہا آج بھی وہ کئی نہ نہیں کوئی بات نہیں مل کر سارے اکٹھے ہو جاؤ سفید باندھ کر موسا کا مقابلہ کرو اب جب مقابلہ کیا تو جادوگر کو شوق دے اور جادو کا سب سے شوق دے اور موجودے کا سب سے زیادہ فرق معلوم ہے جو ہی فرق معلوم ہوا ان کی ایک سفر جا سر ہے جو نے انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کی تھی مدینہ یونیورسٹی سے فارغ کس یونیورسٹی کے ساتھ ایک بات تھی جو انہیں آسمان پر لے لی یہ اللہ جس کا چاہے سینہ کھول دے میں یوری دلّا خیر جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یہ سب کس دین اسے دین میں سمجھتا فرماتا میں یوری دلّا یا ہوں یس راہ رحم السلام جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ کھول دیتا دوسرے کا سینہ تنگ کر دیتا اللہ تبارت و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کا سینا اسلام کے لیے کھل گیا ہو فہو اللہ نور علم رب دی اور وہ رب کے نور میں چلتا ہو اس کے برابر دل کے سخت لوگ ہو سکتے ہیں کہ میرے بھائیوں یا آسمان سے اترے گا ایمان مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم نہ بھی سیکھیں گے تو کیا ہرگنے علم کا سیکھنا ذریعہ بنے ذرائع ہے یہ آمال جو ہیں یہ لڑائیں ہیں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے امال سے ایمان بڑھتا ہے ایمان یزید و جنگ کچھ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے ایمان کھڑی رہنے والی چیز نہیں ہے یہ پارے کی مانک ہے اور آخری خطمے کے زمانے میں فرمائد ہاتھ پر رکھو گے تو اس طرح جیسے ہاتھ پر انگارہ ہاتھ جلے گا چھوڑو گے تو ایمان گیا اس کا تو آپ کو ہر وقت دھیان رکھنا ہے رکھوالی کرنی ہے اس کو پانی دینا ہے امال کا پانی دینا ہے یہ ایمان جو ہے بڑھتا چلا جائے گا پھر ایسا تناور درخت بنے گا کہ فروہا تما اس کی تمام شاقی آسمان تک اس کے برگ و بات پہنچ رہے گے اور جر زمین میں گہری ہوگی اور اس کے پھولوں کی اور اس کے پھلوں کی خوشبو اور مٹھاس معاشرے میں پھیل جائے گی آپ سارے کردار ہو اور اس کے بعد اثر نہ ہو یہ ممکن نہیں اللہ اتنی بڑی آزمائش سے ہمیں ہم کنار ہم نہ کریںے کہ ہماری بات کوئی سنیں نہ مانے نہ کیونکہ ہم اس قابل نہیں انبیاء کے ساتھ تو یہ بھی ہوا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے ایسے بھی امبیا رسول ہوں گے انبیاء ہوں گے رسول نہیں ایسے انبیاء بھی ہوں گے علیہ مسلاطستان کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہوگا کسی کے ساتھ دو تین آدمی ہو گئے یہ بہت بڑے ایمان کی بات ہے حوصلے کی بات مگر اصحاب المحدود نے جنہیں جلایا تھا وہ بھی, بھی تھے یونیورسٹی سے فارغ ان کے نتیجے میں کیا ہوا تھا ان کے نتیجے میں دنیا مسلمان ہو گئی تو یہ نیت کی خبر لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور تکبر سے اور حیا سے بچنا یہ تکبر اور حیا انسان کو بے علم بناتی ہے حیا کرتا ہے کہ نہ پوچھے اور اس میں بھی بخاری وہ حدیث لائے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی مثال کھجور کے درخت سے بھی تو اتنے عمر کو معلوم ہو گیا مگر وہ بولے نہیں حیا کی وجہ سے تو عمر کہتے ہیں اگر تم بولتے تو مجھے پڑ سکیے تو حیا بھی نہ کرے اور تکبر نہ کرے علم سیکھنے میں بابا بھی بولے تو بیٹھ گئے بچے کے سامنے دل سیکھے تو عمر نے اس بات کو ضبط کیا ضبط کر کے جب وہ ممبر پر چڑھے مدینہ میں گئے کئی دنوں کے بعد اس ان دنوں میں تو پتہ نہیں پندرہ بیس پچیس دن لگ گئے ہو گیا میر المومن تھے کئی معاملوں کو سلجھا کے آہستہ آہستہ جانا تھا جب وہاں پہنچے ہیں تو عبداللہ اجم عباس کو پتا تھا کہ عمر کو یہ بات اٹکی ہوئی ہے بہت سخت وہ اس کے بارے میں بے چین ہے تو اس نے کہا کہ عمر آج ایسی بات کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی تو سعید نے کہا روی اللہ تعالیٰ جو عمر کے بہروی ہیں انہوں نے ان کے رام پر ہاتھ مار کے تاکہ یہ بات کہا آپ کیسے کہتے آپ کو کیسے نا یہ اندازہ تھا ابن عباس عالم الغیب نہیں تھے اندازہ تھا کہ عمر کی فقاحت کا یہ تقاضا ہے کہ اب عمر جو ہے وہ اپنے صبر کا پوری طرح امتحان دے چکا تو اب اس بات کو کر کرتے تو عمر نے جھوٹ کے یہ بات کی کہ تم میں سے ایک کہتا ہے کہ عمر مر گیا تو میں فلاں کی بیعت کر لوں گا اور ابو بکر کی طرح وہ بیعت مکمل ہو جائے گی تم میں سے کون ہے ابو بکر جیسا کوئی بھی نہیں ہے وہ ابو بکر کے لیے خاص تھا رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ نے فلتا وہ ناگہانی جو بیعت تھی اس کے شر سے ہمیں بچایا ابو بکر کی وجہ ابو بکر ذریعہ بنا شر تو تھا ناگہانی ہونے میں مگر شر اس لیے نہیں تھا مستف نہ اس کہ ایک پرسنالٹی ایسی تھی شخصیت ایسی تھی کہ اس کے بارے میں اختلاف کا تصور بھی نہیں کیا سکتا تھا امت, میں امت, میں امت میں وہ اس طرح ایک چمکتا ہوا ستارہ اور سورج تھا کہ ابو بکر کی پہچان میں کسی کو کوئی شبہ باقی نہ تھا اس واسطے تھا اب کون ہے تم میں ابو بکر جیسا خبردار جو اب کسی نے ایسا کیا وہ جس کی بیت کرے گا وہ بھی قتل ہوگا اور یہ بھی قتل ہوگا بدون مشہورت ناس لوگوں کے مشورے کے بغیر بیت نہ کرنا معلوم ہوا کہ بعض دفعہ علم جو ہے اس کو روک لیا جائے اور چھپا لیا جائے جیسے علی کا قول ہے بخاری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو اتنی دوز دو جتنی برداشت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ دوز نہ دو تقسی کے مہم مسائل مبتدی کو سمجھانا شروع کر دینا یہ ٹھیک نہیں بلکہ مبتدی کو سب سے پہلے ایمان کی تفصیلات اور مجمل باتیں بتائیں اس کے بعد پھر مفصل کا وقت آیا ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا فرق علماء نے اسی لیے کیا تو اسی طرح سے دعات کا اور بات پہنچانے والے فرق کا فرق ہے کیونکہ بات پہنچانا تو ہم پر فرض ہے جب ہمیں مل گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مگر جتنی ملی اتنی پہنچائی اب آپ کے پاس اللہ کے فلم سے دس بیس باتیں تھی آپ شیخلوانی کے پاس بیٹھنے والے ان کی قرضیں سننے والے علماء کی باتیں سننے والے سفر کی باتیں سننے والے ابن باز کے رسالے پڑھنے والے تھے جب آپ نے باتیں بتائیں تو آپ سے لوگ متاثر ہوئے اب آپ سے خبروں بھی پوچھنے لگے تو نہیں آتا تو نہ بولی نہ بولی یہ لا ادری میں نہیں جانتا صحیح بخاری میں یہ بھی قول موجود ہے حسین کے بیٹے کا رضی اللہ تعالیٰ یا حسن کے بیٹے کا کہ ان سے ایک مسالہ پیچھا گیا اب وہ بہت بڑے فقیر تھے انہوں نے کہا لا ادری کتنی کہ عجیب شرم کی بات ہے کہ آپ امام علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کے بیٹے اور آپ کہیں لا ادری انہوں نے کہا کتنی کہ شرم کی بری بات ہے تو مجھے نہ معلوم ہو اور میں تمہیں بتا دوں کیا سوچ کا انداز ہے کیا حسین ان کا طریقہ ہے کتنا ایمان پایا ہے تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے ہماری ایمان کے ساتھ دعوت ہوگی جی. دعوت میں آدمی جو کہے اس پر جم کر دکھائے اللہ توفیق دے آمین دعوت میں ایسے مراحل اللہ تبارک و مطالعہ اسی وقت بلاتا ہے جب آدمی نے قبط و اللہ نفسا کلف اللہ گاہا اور جو شخص مخلص ہے اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے کہ ہم ایک بات کہیں اور اس کے بعد اس کا الٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں الا یہ کہ الوکراہ سوائے وکراہ ایک جس کو جان جانے کا یقین ہو ہمیشہ جیل میں رہنے کا یقین ہو یا عزم کٹ جانے کا یقین ہو یا اور وکراہ کی تاریخ میں کو کوئی چیز شامل کر دیں تو اس اعتبار سے علم سے جو لوگ اپنے آپ کو غیر محتاج سمجھتے ہیں وہ بہت بڑے جاہل ہیں علم سے غیر ہونے والی کوئی شخص نہیں ہے علم کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ موسا علیہ السلاط یہ بھی اسی بات کتاب العلم میں لائے گا بخاری سے موسا نے یہ کہہ دیا علیہ صلاف اسلام جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے عمل کرنا ہے اللہ کے طرف سے سب سے زیادہ عالم ہوں. تو اللہ کی طرف علم کو منصوب نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پر سرگرمس کی اور حکم دیا کہ وہ حاضر کی طرف سفر کریں تو معلوم ہوا کہ جب بھی علم کے بات کی جائے تو علم کو اللہ کی طرف منسوخ کیا جائے اور اس کا علم عالم ہر عالم سے بڑا عالم اور سب سے بڑا عالم اللہ اسی لیے اکثر ہمارے والا اہل سنت یہ کہا کرتے ہیں بہت اچھی طرح سے نقالہ بیان کرنے کے بعد اللہ سواب اللہ ہی جانتا ہے کہ صحیح بات ہوتی ہے حالانکہ انہیں اس صحیح پر پورے یقین ہوتا ہے اور ان کے دلائل جو ہیں وہ روز روشن کی طرح اس کو صحیح ثابت کر رہے تھے پھر بھی اللہ کا خوف اور اپنے اندر تکبر کی روگ ان کے اندر قائم رہتی کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر وہ آدمی بخشا نہیں جائے گا میرے بھائیوں اور تکبر کا خاص خیال رکھے اگر اللہ پاک نے مجھے بچایا ہے اور میرا بھائی مجھے نظر آتا ہے ایک خامی میں مبتلا تو میں سب سے پہلے تو یہ شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے بچایا الحمد للہ اللہ جی آفانی تلا کبھی وفقد اللہ تحقیری ممن خالق تفضیلہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے تقبر میں مبتلا نہ کرے اگر میں تکبر میں مبتلا کرا یا یہ کیسے لوگ ہیں تو عید میں داخل ہوئے ہیں تو عید گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں تو یہ بات ہو سکتا ہے مجھے اس سے بڑے گناہ میں داخل کرنے جس کے لیے اگر یہ جڑ پکڑ گیا دل میں تو معافی نہیں ہے اور بہت سے لوگوں نے تقبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا جب حق چھوٹے لوگوں سے پہنچا حق چھوٹے سے پہنچے یا بڑے سے پہنچے حق حق ہی ہے اور اس کو قبول کرنا فرح اور اس کے سامنے جھک جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلت سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے تو دعت بننے کے لیے میرے بھائی سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ کے لیے آج کا یہ سبق ہے کہ دعات کو عالم ہونا ضروری ہے اور ہم عالم تو نہیں ہو سکتے کم از کم طالب علم تو ہو سکتے ہیں طالب علم تو بنے گا اور یہ طلب جو ہے کیا ایک اسٹیج پر جا کے ختم ہو جائے گی نہیں یہ تو طلب جو ہے اس کے حصول کے ساتھ اگر اور طلب پیدا نہ ہو تو معلوم و حصول کا طریقہ ہی غلط ہے یا نیت خراب دو چیزوں میں سے ایک گڑبڑ ضرور ہے یہ کیسی بات ہے کہ میں علم حاضر کرتا ہوں اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ساری عمر پڑھتا ہی رہنا تم نے بس کچھ کرو یہ لوگ بے وقوف ہیں ہم نے دیکھا اپنے بھائیوں میں سے بعض آ کر کہتے ہیں ساری زندگی پڑھنے گزار دو تو سر سیکھتے ہی رہ کرے کچھ بھی نہ بھائی تم کرتے بھی رہو تو سیکھنا ہے امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک طائفہ یہ حدیث لاتے ہیں اور کئی ترک سے یہ شاید درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہو کوئی محدث ہو دے یہ ثابت کر دے کہ لا ہزار طائفہ من امتی امت ہی یوکاتا میری امت میں ایک طائفہ ہمیشہ حق پر کتاب کرتا رہے گا اور حق پر قائم رہے گا اور اس کی مخالفت کرنے والا لا یا ہوں من خالفا جو مخالفت کرے گا ان کو کچھ نقصان نہ کر سکے گا من خواہ جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا وہ بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا تو امام بخاری اللہ ان کی فقاہت پر بھی انہیں بہت اجر دے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے عامر یہ کہتے ہیں ہوم العلم یہ علم یا والے یا اہل العلم کیسے یہ کیسے بات کبھی علم والوں نے بھی کٹال کی ہے یقیناً علم والے بھی کٹال کرتے ہیں اور ایسا موقع آ جائے تو جتنے ٹائمیہ ہمیں کتاب میں سب سے آگے نظر آتے عموماً جب ہماری سٹیٹ قائم ہوتی مسلمین کی تو علما جو ہیں تربیت پر اور مسلمانوں کو راستہ دکھانے پر معمور ہوتے ہیں اور جہاد کے اندر بھی واعظین لے جائے جاتے ہیں بڑے علماء نہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں جہاد کرنے والے سپاہی لوگ ہوتے ہیں اساملہ دن جیسے جو آگے میدان میں آتے تو یہ لوگ جو ہے یہ کیسے کہا امام بخاری نے میں نے یہ بات سمجھی اور میں نے اس کی تصدیق زبید علی گئی سے کروائی تو وہ بھی الحمدللہ اس پر پھڑک اٹھے کہ یہ بات تو اللہ نے تمہیں صحیح سمجھائی کہ میں نے کہا یہ وہ کتاب جو ان کی روشنی میں نہیں لئی سبھی کتاب وہ کتاب ہے ہی ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جو وہی کی روشنی میں نے کیا جا رہا کسی کی گردن مارنا آخری درجے کا فیصلہ کسی شخص کے بارے में اس کی گردن مار دو یہ اصلاح کے لیے صرف جائز ہے ورنہ یہ فساد سے ارد ہے اور ایسا کہ گویا اس نے سارے لوگوں کو ختم کر دیا جس نے بغیر کسی وجہ سے اس کو کی ختم کیا قرآن نہیں کہتا ہے تو گردن مارنا وہیں سے پورا تیفن ہو کہ اب گردن مارنے کے علاوہ اس شخص کے لیے اور کوئی علاج اور زمین والوں کے لیے اسلح کا طریقہ باقی ہی نہیں رہا اب اس کی فساد اب تو یہ علم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اسے علامات <تصفح> ہی اور تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ اہم علم ہے جو قتال کرتے ہیں. سبحان اللہ تو علم کی ایک تو ضرورت کا احساس آج ہمیں ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ علم میں تکبر اور حیا معنی ہے اس کو اتار کر دیکھنے اور علم سیکھنے کے بارے میں کوئی حیا اور کوئی تکبر فائل نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ زبان نہیں کھولنا یہ بھی تکبر شیخی اپنی عزت بچانے کے لیے یا اپنی تنظیم کو بڑھانے کے لیے کبھی ہوتا ہے کہ انسان نہیں بھی جانتا تو تعویل کر کے وکالف کرتا ہے اپنی بات کی یہ سفر حرام ترین بات ہے جتنا علم اتنی بات کریں جتنا علم نہیں ہے اس کی بات ہر گز نہ کریں کیونکہ یہ سب آگا بولنے والے ہیں ان کریب ہم پر گواہی دینے والے ہیں اور پھر یہ ہے پیدائ کے لیے اپنی نیت کو کھنگال لینا اور اس کو صاف کرتے رہنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ تہجب کی نماز ہے کیونکہ اس وقت جو ہے قول دل سے نکلتا ہے اور اللہ تبارک مطالعہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے حل من وہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں وہ ایک وقت ہے اس وقت کو ڈھونڈیے تلاش کیجیے ولہ گریے ہم کیا کام کر رہے ہیں ہم نہ کریں تو مرتے ہیں ہم کریں تو واللہ ڈر لگتا ہے کہ اگر اس کام میں ہم سے کوئی غفلت کی وجہ سے اپنے گناہوں کی شامت کی وجہ سے کوئی اپنی چیز داخل ہو گئی کوئی ہم نے خیانت کر دی تو اللہ کا بارک مطالعہ چھوڑے گا نہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ آمین اور اگر یہ کام ہم صحیح کر پائے تو ہمیں دکھ تو ضرور ہے مگر اس بات کی سخت خوشی ہے کہ یہ کام آج کرنے والے ہمیں نظر نہیں آتے اللہ عالم کے ثواب ہماری جتنی معلومات ہیں نئی نظر آتے اللہ پلیلا بہت ہی قلیل دنیا کے اندر قلیل اور پاکستان کے اندر عقل ہے اور پھر میرے بھائی کی بات کا جواب کہ من نے امت ہی کیوں کہا کہ میری امت میں سے کیا باقی لوگوں کی طرف نبی علیہ صلاح الخلام مبوس نہیں ہے تو امت دعوت اور امت اجابت کا فرق, فرق کیا علماء نے یہ وہ امت ہے جس نے قبول کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور امت دعوت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں جن کی طرف وہ دعوت دے کر بھیجے گئے ہیں قبول کرنے والوں کو امت ایک خاص معانی کے اعتبار سے کہا گیا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کیا باقی اس کے بندے نہیں ہیں بیت اللہ اس کا گھر کیا یہ گھر بیت اللہ نہیں ہے یہ بھی بیت اللہ مگر اس کے اوپر بیت اللہ لکھ دیجئے پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے وہ بیت اللہ ایک خاص شرافت ہے اس کو جو حاصل ہے نسبت جو کی گئی اضافت جو کی گئی اضافت تشریف ہے بیت اللہ اس طرح سے یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ امت جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے بعد اس سے انحراف کیا ان کا حال بیان ہو رہا ہے اور جو جمے رہے ان کا ثواب اور ان کا انجام بیان ہو رہا ہے اللہ مجی عراب کو کہیں سنم کہ حق بات کو ماننے دل میں جگہ دے رہے عمل کی زینت بنانے پھر اس پر جمع رہنے کی توحیق عطا فرمائے حتیٰ کہ ہم مرے تو ہم سے مالک راضی ہوں بس وغیرہ